بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم مسلمان بهايو بهنو والمجاهد ساتحيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أبو مصعب سوري حفظه الله ككتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية سي. حمارة درس اس کتاب کی پہلی فصل میں جاری ہے پہلی فصل میں استاد محترم نے تین عنوانات قائم کیے ہیں جن میں سے پہلا عنوان مسلمانوں کی زندگی سے دین کا چلے جانا ہے اور دوسرا عنوان دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کی محرومیت ہے تیسرا عنوان دشمنوں کا مسلمانوں کے اوپر غالب آنا ہے پہلے عنوان کے تحت استاذ نے چار نکات بیان کیے ہیں جن میں سے پہلا نقطہ عالم اسلام میں اس وقت شریعت کی حاکمیت کا نہ ہونا ہے اور دوسرا نقطہ مسلمانوں کے ہاں مقدس سمجھے جانے والے تین مقامات مسجد افصا مکہ اور مدینہ کافروں کے قبضے میں ہے اور تیسرا نقطہ آج کا سبق ہے انشاءاللہ اللہ جس کا عنوان ہے فساد عقیدتی التوحید لدا معظم المسلمین ون البدع ون دشا السن مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدہ توحید کے بارے میں کمزور ہو جانا اور خراب ہو جانا ہے یعنی مسلمانوں کی اکثریت آج عقیدہ توحید کے مسئلے میں کمزور ہے اور ان کا عقیدہ توحید خراب ہو چکا ہے بدعتیں پھیل چکی ہیں اور سنت کم نظر آتی ہے استاد ابو مصعب سوری حفیظ اللہ کی کتاب میں داخل ہونے سے پہلے ہم یہاں پر ایک تمہید ذکر کرنا چاہتے ہیں بطور مقدمہ چند ایک باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ توحید کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے توحید کی اقسام کے سلسلے میں علماء کرام کی مختلف آرا ہیں جن میں سب سے مشہور رائے یہ ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک توحید الربوبیہ نمبر دو توحید الاحیہ نمبر تین توحید الاسماء و صفات توحید الربوبیہ کے معنی یہ ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے توحید اللہ کے معنی یہ ہیں کہ عبادت کے لائق اللہ ہے اور توحید الاسماء و صفات کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے نام مثال کے طور پر اللہ اور الرحمن اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں مثال کے طور پر قادر ہونا زندہ کرنے والا مارنے والا وغیرہ وغیرہ میرے دوستو توحید الربوبیہ جو کہ توحید کی پہلی قسم ہے کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور یہی عقیدہ میرے بھائیوں مشرقین کا بھی تھا یہی عقیدہ کفار کا تھا اللہ تعالی قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے قرآن کریم میں یہ مضمون کئی بار مذکور ہے اور بتوں کی عبادت کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے مشرقین کا یہ عقیدہ ذکر کیا ہے کہ ان بتوں کی عبادت اور ان مجسموں کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں لیبو إِلَى اللَّهِ ذلفہ تاکہ یہ بت تاکہ یہ مجسمے ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں اور اللہ کے نزدیک ہمیں کر دیں جیسے کہ آج کل بھی بعض مشرقین خبر پرستی کرتے ہیں اور قبروں کے پاس جا کر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں اور بالکل یہی الفاظ ان کے ہوتے ہیں بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ ان کے الفاظ عربی میں نہیں ہوتے کسی اور زبان میں ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم پیر صاحب کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پیر صاحب کا تقرب حاصل کر کے ہم اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں صریح شرک اور صاف ستھرا شرک ہے یہ اور اللہ تعالی نے مشرقین کے بارے میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب وہ کسی سمندری سفر میں دریا کے سفر میں کہیں کسی بھنور میں پھنس جاتے تھے تو کیا کہتے تھے دا اللہ مخلصین لہ الدین تو اللہ کو دین کو خالص کیے ہوئے پکارا کرتے تھے اللہ کو پکارا کرتے تھے ان تمام آیتوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ بھی توحید الربوبیہ کے قائل تھے یہ تو اس زمانے کے کفار ہیں جنہیں ہم کمیونسٹ کہتے ہیں جو کہ اللہ ہی کا انکار کرتے ہیں اور ان کی ابتداء ڈارون کے نظریہ ارتقا یا صاف لفظوں میں اگر کہا جائے نظریہ تنزل ارتقاء کے مطلب ہے ترقی کے تو اس کے نظریے کو اختیار کرنے سے کوئی ترقی نہیں کرتا بلکہ اور بھی نیچے جاتا ہے زوال اس کا مقدر ہے جو کہ اس کے عقیدے کو اختیار کرے تو اس نے یہ کہا کہ خالق نعوذ باللہ نہیں ہے بس یہ سب کچھ نیچر ہے طبیعت ہے طبیعت کے اتار چڑھاؤ سے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں بس اور انسان بندر کی اولاد ہیں اس نظریے کی روح سے ان لوگوں نے توحید الربوبیہ کا انکار کیا یعنی اللہ ہی کا ناوز بلا انکار کر دیا یہ نیا ماڈل ہے کافروں کا اس سے پہلے کافروں کا یہ ماڈل موجود نہیں تھا کفار اور مشرقین اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کیا کرتے تھے حتیٰ کہ مجوسی جو ہیں وہ بھی اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے ہاں وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ دو ہیں ایک بدی کا خدا ہے ایک اچھائی کا خدا ہے بدی کے خدا کو وہ اہرمند کہتے تھے اور اچھائی کے خدا کو وہ یزدان کہتے تھے آج کل بھی فارسی کا اشعار میں آپ یزدان کا لفظ بہت دیکھتے ہیں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے اس لیے کہ یہ ان کے الفاظ ہیں اسی طرح ہمیں حت الامکان اللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے اللہ جل جلال یہ نام ہمیں استعمال کرنا چاہیے خدا یا گاڈ اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے اللہ کا نام اللہ کا لفظ جلالہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے توحید الربوبیہ کا انکار اس زمانے کے نئے کافروں نے کیا ہے جنہیں ہم نے روسیوں کے اور چینیوں کے شکل میں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کر دیا بات سمجھ معا رہی ہے دوسری قسم ہے توحید الوہیا کی توحید الوہیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے تو صاف ستھری بات ہے جس نے پیدا کیا ہے وہی لائق ہے عبادت کے بات ٹھیک ہے جس نے پیدا کیا وہی عبادت کے لائق ہے لا الہ الا اللہ اللہ یعنی عبادت کے لائق عبادت کے لائق کون ہے تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رب عبادت کے لائق ہے جس کو آپ نے خالق مانا ہے رازق مانا ہے وہی عبادت کے لائق ہے اس لیے کلمہ طیبہ میں جو پہلا جملہ ہے وہ یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں پیغمبر حضرات جو مبعوث کیے گئے ہیں ان کا مقصد یہ توحید اللوحیہ کا اثبات تھا توحید الربوبیہ کے اثبات کے لیے تو ضرورت ہی نہیں تھی توحید ربوبیہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی بھی عقل سلامت ہو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان خود بخود وجود میں نہیں آتا اور یہ جو دنیا میں حیوانات ہیں زراعتیں ہیں اتار چڑھاؤ ہے طبیعت ہے یہ سب کچھ خود بخود وجود میں نہیں آ گیا جیسے کہ ماں و حنیف رحمہ اللہ کی طرف ایک واقعہ منصوب ہے ایک ملحد تھا جو اللہ کا انکار کرتا تھا ان کے زمانے میں لیکن ایک عزم یا نظام کے طور پر اللہ کا انکار موجود نہیں تھا کسی بھی زمانے میں ہاں بعض افراد بعض اشخاص ایسے موجود ہوتے تھے تو امام حنیفہ رحمہ اللہ سے مناظرہ کرنے کی بات طے ہو گئی ان کو آنے میں دیر ہو گئی یا قصدن انہوں نے تاخیر کی تو اس نے پوچھا کہ آپ دیر سے کیوں آئے آپ کو تو وقت پر آنا چاہیے تھا یہ تو مناظرے کا ایک وقت متعین تھا تو انہوں نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ میرے اور اس جگہ کے درمیان ایک دریا آتا ہے جب میں دریا کے پاس آیا تو کشتیاں گزر چکی تھیں تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک درخت جو ہے وہ ٹوٹا اس سے تختے بن گئے اور تختے آپس میں جڑ گئے اور وہ کشتی بن گئی میں اس میں بیٹھا اور آ گیا ملحید نے کہا یہ دیکھو یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ کیسے خود بخود درخت ٹوٹے گا اور درخت کے تختے بن جائیں گے اور کشتی بن جائے گی تو امام و حنیفا رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے تو ایک کشتی کی بات کی ہے کہ وہ خود بخود بن گئی ہے تم اس کا انکار کرتے ہو حالانکہ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے تو وہ ملحد جو ہے مناظرے میں مغلوب ہوا یعنی یہ تو اس طرح کی بات ہے اس کے لیے پیغمبروں کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں پیغمبروں کو اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ توحید الحیع کو سمجھا کہ عبادت کے لائق کون ہیں اعظب اللہ شیپان کل رسولا رسول عبود اللہ وشتنی باغ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور تاغت سے دور رہو اللہ کی عبادت یعنی توحید الہی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے سورج چاند مزار پیر یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں تیسرے نمبر پر ہے توحید الاسما وصفات یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں الحسن فدرو بیہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں خوبصورت نام ہیں ان کے ذریعے تم لوگ اللہ کو پکارو وزر اللہ الحدونفی اسماعی اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو لوگوں نے غلط چیزیں شامل کر دی ہیں الحاد اور زندقہ شامل کر دیا ہے آپ لوگ اس کو چھوڑ دیں آسما حسنا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے اِنَّ و اسمن من دخل الجنہ کہ اللہ دعالی کے ننانوے نام ہیں کتنے ننانوے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے اور جو کوئی انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا انہیں یاد کرنے سے مطلب صرف حفظ کرنا نہیں ہے انہیں یاد کرنے سے مطلب ان پر ایمان لانا ہے آپ حضرات کو بھی یاد ہوں گے اللہ الرحمن الرحیم الملک القدس اللہ تعالیٰ کے نام ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس میں تاویل بھی نہیں کرتے تعطیل بھی نہیں کرتے تمصیل بھی نہیں کرتے بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اسی طرح اس پر ایمان لاتے ہیں بات سمجھ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر قرآن کریم میں حادیث میں آنکھ کا ذکر ہے ہاتھ کا ذکر ہے کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہم تعویل بھی نہیں کرتے اور نہ ہی تمثیل کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی کی صفات کو کسی اور مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیح بھی نہیں دیتے اور نہ ہی ہم تعطیل کے قائل ہیں جس طرح معطلاء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کام کر کے فارغ ہو چکے ہیں ناؤز بلّہ امام تحاوی حنفی رحمہ اللہ کے عقیدے میں مذکور ہے ہم اسی عقیدے کے قائل ہیں صلف صالحین رحم اللہ کا جو عقیدہ ہے اسماء و صفات کے بارے میں کہ ہم اس میں تعویل بھی نہیں کرتے تعطیل اور تمثیل بھی نہیں کرتے جس طرح قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں آیا ہے بس اسی طرح ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا ارشاد ہے الصطوع و معلوم والکیف و والامتحان و مجھول امتحان و کہ اللہ تعالی کا عرش پر استوا یہ معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں زیادہ پوچھ تاچھ کرنا اور زیادہ بحث و مباحثے کرنا یہ ایک نئی بدات ہے جو کہ صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں تھی اس لیے میرے بھائیوں صاف ستھری بات عقیدے کے سلسلے میں یہ ہے کہ توحید الاسما و صفات کے سلسلے میں سلف صالحین کا جو عقیدہ رہا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ توحید الحکمیہ کی بات پھر کہاں گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص توحید الہیا کا قائل ہے وہ توحید الحکمیہ کا خود بخود قائل ہوتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی مانے گا وہ جو شخص اپنے آپ کو بندہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کو اپنا حاکم کہتا ہے اپنے آپ کو محکم کہتا ہے نا سعید اللہ اللہ تعالیٰ سعید ہے اللہ مالک ہے اور مالک کا حکم ماننا محکوم کے لیے ضروری ہے تو اس لیے توحید الحاکمیہ کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے توحید الہیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے حکم میں اپنے چال چلن میں اپنی معاشرت میں اور اپنے رہن سہن میں تمام باتوں میں اللہ کی عبادت کریں لیکن جب آپ کا موضوع حاکمیت ہو تو اس وقت آپ توحید کو كو کر کے ذکر کریں جیسے کہ بہت سارے علمائے کرام رہے اللہ نے توحید کی اور بھی بہت ساری اقسام ذکر کی ہیں لیکن تین بنیادی اقسام ہیں توحید الربوبیہ توحید الحیہ توحید الاسما وسفات اللہ تعالی خالق ہیں مالک ہیں ملک ہیں جب وہ بادشاہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالی کی حاکمیت یہ ہمارا عقیدہ ہے اور توحید الحامیہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے توحید الحاکمیہ کا موضوع کس وقت خاص ہوتا ہے جس وقت آپ کسی حکومت کے نظام کی بات کرتے ہیں مثال کے طور پر اس زمانے میں یہ ڈیموکریسی کی بات ہے اس میں آپ توحید الحاقمیہ کا بھی ذکر کریں گے اس لیے کہ مسئلہ حاکمیت کا ہے ڈیموکریسی یہ کہتی ہے جمہوریت یہ کہتی ہے کہ حکومت عوام کی ہے اور اللہ کی شریعت یہ کہتی ہے ان الحکم اللہ للہ. تو یہ موضوع توحید الحاکمیہ کا ہے تو اس وقت آپ کو واضح کر کے اور علاحدہ کر کے توحید الحاکمیا کا ذکر کرنا پڑے گا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے علماء کرام براہ اللہ تو ہر وقت تین اقسام بیان کرتے ہیں آپ نے یہ چوتھی قسم کہاں سے بیان کی یہ چوتھی قسم نہیں ہے اصلاً یہ توحید اللہ کے اندر شامل ہے جیسے کہ آپ توحید الرزاقیہ کہیں توحید الخالقیہ کہیں کہ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے رزق دینے والا صرف اللہ ہے توحید الاحیاء کہیں کہ زندہ کرنے والا صرف اللہ ہے توحید کہیں کہ مارنے والا صرف اللہ ہے تو یہ الگ الگ قسمیں نہیں ہیں بلکہ یہ توحید الہیا کے تقاضے ہیں اور توحید السماء و صفات کے مطالب ہے جب آپ توحید السماء و صفات پر ایمان لائیں گے اور الحمد ہمارا ایمان ہے اس پر تو ظاہر سی بات ہے توحید الحاقمیہ پر بھی ہمارا ایمان خود بخود ہونا چاہیے اور اللہ تعالی نے سورہ کہف میں اپنی صفت اس طرح ذکر کی ہے ماحم من ولی ولاقی احاطہ کہ اللہ تعالی اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور ایک دوسری روایت قراءت میں یو آتا ہے ولا تشریق فی حکمی احاطہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو اللہ کے حکم میں شریک مت کریں تو ان تمام باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ توحید کا تقاضا ہے کہ ہم جمہوریت سے توبہ کریں توحید کا تقاضا ہے کہ ہم کمیونزم سے کیپٹلزم سے اور دوسرے تمام نظاموں سے توبہ کریں اور توحید الوہیا کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے توحید الحاکمیہ پر ایمان لائیں ورنہ جو شخص جمہوریت کو قبول کرتا ہے بطور ایک عقیدے کے تو نعوذ باللہ وہ ایمان سے رہ جاتا ہے اس لیے کہ توحید کے تقاضوں میں سے ہے یہ توحید الحاکمیہ کہ اللہ کو حاکم سمجھا جائے اور جو شخص جمہوریت کو بطور اعتقاد قبول کرتا ہے کہ یہی بہترین نظام ہے برضا اور رغبت قبول کرتا ہے کہ یہی نجات دینے والا نظام ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے توحید الحاکمیہ کا انکار کیا کیونکہ جمہوریت تو یہ کہتی ہے کہ حاکمیت اللہ کی نہیں ہے بلکہ عوام کی ہے یہ تو بہت سیدھی سیدھی بات ہے اس میں زیادہ لمبی چوڑی پیچیدہ باتیں نہیں ہیں جو بھی جمہوریت کو اختیار کرتا ہے گویا کہ وہ توحید الہیا کے تقاضے توحید الحاکمیہ کو قبول نہیں کرتا اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے